سورة النور اور آیت نمبر ہے پندرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تلقونہو بیلسنتکم وتقولون بی افواہکم ما لیس لکم بھی علم وتحسبون اوہینا وہو عند اللہ عظیم جب تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اور اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی تو وہی واقع افق چل رہا ہے اور ہاں افق کا مطلب تو ہم تو حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ چل رہا ہے فرمایا کہ, کہ تم اپنے منہ سے ایسی بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا تو حقیقت تو معلوم نہیں تھی اور تم سمجھ رہے تھے کہ یہ کہ یہ بھی کوئی بات ہے مطلب کہ اس سے کوئی مسئلہ ہے کیا اگر میں نے کسی مرد کے متعلق یا کسی عورت کے متعلق کوئی بات کر دی تو یہ کون سا غضب ہو گیا اس میں اللہ نے فرمایا بہو آئند اللہ عظیم اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے بڑی نہیں بہت بڑی بات ہے اس لیے علما نے اس کو کبائر میں شمار کیا ہے کسی مرد پر یہ کسی عورت پر توہمت لگانے کو چاہے اور توہمت اگر چار گواہ نہیں ہے تو ہے ہی جھوٹی اس لیے ہوتی جھوٹی دیکھو پیار محبت سے کسی کو سمجھا دینا یا کسی کے راستے روکنا اور چیز ہے لیکن معاشرے میں اس کے چرچے کرنا دوسری چیز ہے دونوں میں فرق ہے اس فرق کو سمجھنا چاہیے اور اس فرق کو آپ کیسے سمجھیں گے اللہ نہ کرے خود آپ سے کوئی معاملہ سازد ہو جائے تو ہم کیا چاہیں گے کیا ہوا ہمارے ساتھ کسی نے آگے بتایا یار مولانا تمہارے چال چلن اچھے نہیں ہیں اور میں نہیں چاہتا تمہاری رسوائی ہو تم ذرا بہتر کر لو اپنے آپ کو میں نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہو کوئی بدگمانی ایسی نہیں ہے تم سے لیکن لوگوں کو بدگمانی ہوگی بلا وجہ اب سمجھدار آدمی اتنی گفتگو سی سمجھ جائے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار میں میں کوشش کروں گا لیکن تم کسی اور سے تذکرہ نہیں کرنا تو یہ چاہتا ہے آدمی چلو بات اگر واضح نہیں ہو رہی تو مزید سمجھ لو اللہ نہ کرے آپ کے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے آپ کیا چاہتے ہیں بیٹی کو روکیں گے بھی اور چرچا بھی نہیں کریں گے ہے نا یہ کریں گے نا؟ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو روکیں گے بھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو رسوا کر دیں گے دونوں کو بیلنس کر کے چلائیں گے اسے پیار محبت سے سمجھانے کی بھی پوری کوشش کریں گے لیکن یہ بھی چاہیں گے کہ بات لیک نہیں ہو جائے کہیں سے پوری احتیاط برتیں گے اس میں تو آدم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ ساری آپ کی بیٹی ہیں یہ سمجھ لیجیے جتنی آدم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں نا چاہے وہ مسلمان ہیں کافی وہ سب آپ کی بیٹی ہیں <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> تو تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی سمے تم کل تماضا عظیم اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں کتنی احتیاط برتنی ہے اور یہ میں کل بات بتا چکا ہوں کہ واقعہ تو حضرت عائشہ سے متعلق ہے لیکن ہمارا چونکہ یہی عقید عقیدہ ہے کہ صاحب اکرام مشاء ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے تختہ مشق بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ امت کو معلوم ہو کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے یعنی تم نے یہ بات جب سنی تو تمہیں تو فوراً کہنا چاہیے تھا کیا کہنا چاہیے تھا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم منہ سے ایسی بات نکالیں توبہ توبہ بتائیں ہم نہیں بولیں گے کسی کسی بچی کے متعلق اور کیا کہتے ہاضا بہتانزیم پیچے الفاظ گزرے تھے کہ تم کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو اور اور یہاں فرمایا کہ تم یہ کہتے کہ, کہ ہاضا بہتان عظیم تو بہت بڑا اب عجیب بات دیکھے حالانکہ سچی بھی تو ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا سچی بھئی جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچی بھی تو ہو سکتی ہے اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ دو کہ بہت بڑا بہتان ہے اور کہتے کہ اللہ تو تاک ہے اور یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے بھائی جس کو حال واقعی کا علم نہیں ہے وہ کیسے جھوٹ سکتا ہے وہ ایسے جھٹلا سکتا ہے کہ اس کے پاس چار گواہ تو ہے ہی نہیں اگر چار گواہ ہوتے تو عدالت میں چلے جاتا یا پھر اس کو یہ کہا جائے کہ ادالتے موجود ہیں آپ وہاں چلے پیمپرا <coughs> نے کے قوانین میں بھی بات لکھی ہوئی ہے اور یوٹیوب فیس بک وغیرہ کے قوانین میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی مجرم ہے اگر آپ نے اس کو کوئی اسکینڈل دکھانا ہے یا تو آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ٹھوس ثبوت ہوں ورنہ اصولی طور پر ٹھوس ثبوت کے باوجود بھی آپ نہیں دکھا سکتے کسی کا چہرہ کسی بھی مجرم کا چہرہ نہیں دکھا سکتے الا یہ کہ وہ مجرم ثابت ہو جائے ورنہ عدالتیں موجود ہیں مجرمین کو سزا دینے کے لیے آپ اس کو رسوا کرنے والے کوئی نہیں ہوتے یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے بات اور اسلام نے چودہ سال پہلے یہ حق دے دی ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کی سزا یا تو عدالتوں نے دینی ہے یا پھر اللہ نے دینی آپ کو نہ تو اس کی سزا دینے والی ہے اور اگر عدالتیں موجود نہیں بلوک نہیں یار عدالتیں تو صحیح نہیں عدالتیں تو سزا دیتی نہیں کسی کو تو بھئی عدالتیں اگر مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹر نہیں ملتا اگر باہر ڈاکٹر نہیں ملتا तो फिर आप क्या करते हैं खुद अम्बाजान को पकड़ मिसाल के तौर पर अम्बाजान से ऑपरेशन करा लेंगे दिमाग का जो अब्बाजान से करेंगे आप कोई उसका उसका शागिद ढूंढेंगे यही करेंगे ना कोई उसका शागिद ढूंढेंगे कोई और दूसरा डॉक्टर ढूंढेंगे उसके पास जाएंगे कोई चलो किसी कंपाउंडर किसी समझदार आदमी के पास जाएंगे हर किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे देंगे फट जाता है स्टिचिंग कराते हैं टाके लगवाते हैं تو اسٹچنگ کا کسی سے اما سے بولے امی وہ کر دینا کپڑا تو ویسے ہی سیتی ہوں میرے کو بھی سلوائیں گے کبھی کبھی نہیں گے اگر بال عدالتیں موجود نہیں ہیں تو تو ماتحت عدالتوں کا نظام آپ خود بنا سکتے ہیں جو میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا پنچایتوں وغیرہ کا فیصلہ کوئی اس ٹائپ کی چیز لیکن یہ کوئی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑے کے کچھ بھی شروع کر دے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے جس کو کہتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لینا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی شریعت نے کبھی کسی صورت اجازت نہیں دی اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی خاص معاملہ ہو جائے اور علماء کی اس کو حمایت بھی حاصل ہو تو پھر کوئی کر سکتا ہے ایسا جیسے گساکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نے مار دیا وہ کوئی جا کے مار دیتا ہے اور پھر اس میں علما کرام اس کی حمایت بھی کرتے ہیں ٹھیک کیا اس نے تو ایسی صورتحال میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے ورنہ عمومی صورتحال میں کسی کے پاس کوئی خاص گنجائش نہیں ہے اس نے قتل کیا تو میں بھی قتل کر دوں گا نہیں پتہ نہیں آپ آپ کو لگا ہے کہ مجرم ہو سکتا مجرم نہ ہو, ہو آپ کو لگایا اس نے فلا غلط کام کیا ہو سکتا ہے غلط کام نہ کیا ہو اللہ ان کن تم مؤمنین اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی ایسی حرکت کرنا مت اگر تم مومن ہو ٹھیک ہے انجانے میں تم سے یہ غلطی ہو گئی تم نے کسی مسلمان کی عزت اچھال دی لیکن آئندہ کبھی ایسے نہیں کرنا اگر مومن ہو یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ صرف یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بہت برا کام ہے کرنا مت آیت کا ایک چھوٹک بدل بدل کے بات کہی جا رہی ہے بدل بدل کے بدل بدل کے اور اس مفہوم کی آیتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ تم دوبارہ اگر کسی انسان کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو اور رمک ہو نا اور انسانیت ہو تو ان آیات کو سن کے آئندہ کبھی زندگی میں ایسی باتیں نہیں کرے گا اور آپ دیکھیں میں جو ذرا بھی جن کے دل میں غیرت ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتوں کو سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بولتے ہیں یار ہم چپ رہے ہم نہیں بولتے جن کے مزاج فاسد ہو چکے ہوں وہی پھر اس طرح بچیوں کی اور عورتوں خاص طور پر عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے مردوں کی عزت تو ہمارے معاشرے میں اچھلتی نہیں ہے حالانکہ اچھلنی چاہیے اصول تو جن کا مزاج فاسد ہو چکا ہو وہ اس طرح کی باتوں سے مزہ لیتے ہیں ورنہ تو ذرا سی بھی نیک لوگوں کو کبھی اس طرح کی باتوں سے مزہ نہیں لیتے کہ میں نے کہا اس وقت تو ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس پر ٹی وی پروگرام آتے ہیں جن کا کام ہی ہے یہ لوگوں کی عزت و اور میں نے بتایا نا ہائیلی ریٹڈ پروگرام ہے ورنہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تم اس طرح کی بات زبان سے بھی نہیں نکالنا اس طرح کے پروگراموں کو تو بینڈ ہونا چاہیے قوم کو اس طرح کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دینے چاہیے کیوں دیکھتے وہ دیکھتے تو دکھا رہے نا دیکھنا چھوڑ دیں گے تو کون دکھائے گا کیونکہ مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں مزہ آتا ہے لوگوں کو کسی کی پگڑی اچھالنے میں مزہ آتا ہے وہ یوبین اللہیات اللہ علیہ الحکیم اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے بھائی اس نے غلطی کی ہے ہم تو بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ فلاں کرپٹ آدمی ہے اللہ کیا کہہ رہے بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی <تصفح> کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو بھی نہیں بیان کرنا جب اس کوئی بھی غلطی کو بیان کرنا اتنا مشکل ہے اس پر اللہ نے پورا ایک نازل فرمایا اس طرح کی باتیں نہیں کرنا افیئر کی باتیں نہیں کرنا معاشرے میں باتیں نہیں کرنا اور فرضی کہانیاں بنا کے لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کتنا بنا ہوا یہ سمجھ آ رہی نہیں ایک جو قانونی طور پہ ہو چکا ہے وہ بہت برا ہے سا... اس کی سچائی بھی نہیں آپ بیان کر سکتے اللہ ہے کہ کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ لگے. اور ایک یہ کہ تومت لگا دی وہ تو برا ہے اور ایک یہ ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ سارے بے حیا ہو جائیں ڈراما بنا رہے ہیں فلم بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں افیئر پھیلیں لوگوں میں ایکسٹرا میٹریل افیئر پھیلیں لوگوں میں بے حیائی پھیلے لوگ بےغیرت ہو جائیں اس چاہنے کے لیے کنٹینٹ رائٹ کیا ہے اس نے ڈراما لکھا ہے اس نے فلم بنائی ہے اس نے ناول لکھا ہے اور اس لیے لکھا ہے تاکہ لوگ اس طرف مائل ہو جائیں آپ اندازہ لگا رہے ہیں قرآن تو اس کو بیان کر رہا ہے کہ جو واقعہ ہو چکا ہے اس کی رپورٹنگ بھی مت کرو جا کے حالانکہ رپورٹنگ کے تو بہت سارے مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ آدمی غلطی سے بچ جائے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کسی <coughs> کو حقیقت بدلانا مقصود ہوتی ہے تو رپورٹنگ کے اندر تو کچھ نہ کچھ مثبت پہلو نکل سکتے ہیں لیکن ایکٹنگ کا تو کوئی مثبت پہلو نہیں نکل سکتے آپ لیکن ہمارا ڈراما کس پہ چل رہا ہے ہماری فلم, فلم انڈسٹری کس پہ چل رہی ہے آج تو بچوں کو کارٹون بھی ایسے اور کہاں کارٹون بھی واقعی میں ایسے صحیح کہہ رہا ہے یعنی ہیا اور شرم اور غیرت یہ چیزوں کا تو کوئی نام ہی نہیں اور اس قدر معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ لوگ نارمل لینے لگے افیئرس کو لوگ نہیں کوئی بسنا نہیں اگر کسی کی دوستی ہے تو کیا ہوا بیگمات کہہ دیتی ہیں کہ بھئی دوستی کر لے نا لیکن شادی نہیں کرنا عجیب دنیا اس طرف جاری تو ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے اور آپ دیکھ لیجیے قوم لوٹ کا جہاں واقعات گزرے تھے وہاں میں نے بات بیان کی تھی کہ غلطیاں سب میں تھیں قومی عاد بھی غلط تھی یعنی بت پرستی تو تھی تھی بت پرستی کے علاوہ جب یعنی ظلم کرتے تھے وہ لوگوں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے حیائی کوئی ظلم ہی نہیں ہے اگر میں اپنی مجھے بھوک لگ رہی ہے عام طور پر کفار اس کو اسی طرح تو ڈیفینڈ کرتے بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں نے جا کے بازار سے کوئی بھی برگر لے کے سموسا لے کے کھا لیا ٹھیک ہے تو مجھے اس کی بھوک لگ رہی ہے جیسے کتے کو بھوک لگتی ہے وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو یہ تو تعلق ہے کسی سے بھی جا کے آپ کون ہوتے غلط ہے یہ صحیح ہے یہ یوں نہیں ہونا, ہونا, ہونا چاہیے اور جدید معاشرت ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہیں اس کے اوپر کہ تم داروغے مت بنو تم کسی کو داروغ دیکھیں किसी की इज्जत नहीं उछालेंगे लेकिन किसी को करने कुछ नहीं देंगे ये भी समझिए ठीक है इज्जत नहीं उछालनी लेकिन करने में कुछ नहीं देना किसी को जैसे आप, मैंने कहा ना अपनी बेटी की मिसाल दी मैंने आदमी अपनी बेटी के मुतालिक नहीं कि वो किसी के साथ अफियर्स बने उसके लेकिन ये भी नहीं चाहता उसकी इज्जत उछल जाए माशा जब हो जाएगा तो फिर बचाएगा और वैसे आमतौर पर सोचेगा कि इज्जत ना उछले किसी की تو اس کو لوگ ظلم نہیں سمجھتے قومی کے اندر ظلم تھا اللہ نے کہا ودا بتش تم بدش تم جب بارین تم لوگوں کو پکڑتے ہو تو بڑا ظلم کرتے ہو جیسے ہمارے یہاں تھانوں وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے بہت سختی برتی جاتی ہے وہاں پہ مجرم بھی ہو تو ذہنی میں تو ماحول ہی سختی کا ہوتا تو اسی طریقے سے اس کے بعد قوم سمود ان کے اندر بھی خرابیاں آتی ہیں یعنی بت پرستی کے علاوہ بھی خرابیاں آتی اور اس کے علاوہ قوم شعیب کے اندر ناپتول میں کمی بات ہے ناپتول میں کمی کرنا اور ایک جگہ فرمایا رہ بھی کرتے تھے وہ یعنی زنی کتنا بڑا غلط کتنا غلط کام ہے لیکن دنیا میں جو سب سے زیادہ سخت عذاب ملا ہے وہ قوم الود کو جو بے حیائی پھیلاتے تھے کیوں جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اس میں ساری برائیاں آ جائیں گی وجہ کیا ہوا اس کی خاندانی نظام ٹوٹے گا میں بی بھی الگ الگ ہوں گے آپس میں ایک دوسرے میں اعتماد قائم نہیں ہوگا جب اعتماد قائم نہیں ہوگا تو بچوں کی تربیت ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گی جب بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو ان کی تربیت کون کرے گا سوسائٹی کرے گی اور جب ان کی تربیت سوسائٹی کرے گی معاشرہ کرے گا اور معاشرہ بھی غلط ہے سارا کا سارا تو دنیا کی ہر برائی کریں گے ماں کی تربیت ہوتی ہے جو انسان کو بچا لیتی ہے بہت ساری برائیوں سے اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں نہیں ہو رہا ہے تو اگر میں قسم کھا گا تو انشاءاللہ حانس نہیں ہوں گا ہوگا لیکن ایسی فالتو پر با قسم نہیں کھانی چاہیے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے ان کے حکمران ہمیں دے دیں اور ہمارے حکمران یہ مفتی تاریخ مصنف نے بھی بات کری تھی ایک دفعہ ایک ہفتے کے لیے ان کو حکمران ان کو دے دے انہوں تو شاید زیادہ عرصہ بتایا تھا اگر ہماری گورنمنٹ یعنی یہی ہماری پولیس ہو یہ ہماری ادارے ہوں اور یہی ہماری حکومت ایک ہفتے اگر امریکہ میں لگا دی جائے تو دنیا کا ہر کرائم ہوگا وہاں پہ بھائی پتہ نہیں کینیڈا میں امریکہ کے اندر آتا ہے کہ پندرہ منٹ کا شارٹ فال آ گیا تھا جس سے لائٹیں بند ہو گئی تھی پوری شہر کی وہاں تو شارٹ فال آتا نہیں ہے نا ریکارڈ چوریاں ہوئی تھی ریکارڈ ریکارڈ چوریا ہوئی تھی اس کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں ابھی امریکہ کے اندر وہ جو ہوا وہ تو خبریں نکل کے نہیں آتی ابھی یہ جو <coughs> وہ سیاہ فارم کو مار دیا تھا اس کے بعد احتجاج جو ہوئے وہ تو باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں وہ تو ساری کے ساری نکل کے جس کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ سٹوروں کے اندر گھسے ہیں اور جا کے وہ لوٹا ہے انہوں نے لوٹا ماری مچائی ہے بینکوں کو لوٹا ہے آگ لگائی ہے کون سی ایسی حرکت ہے جو انہوں نے نہیں کی ہے جو پاکستانی کر جو عام ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے کم ہوتی ہیں وہاں زیادہ ہوئی حرکتیں گڈ گورننس کی وجہ سے وہ بچے ہوں کسی درجے میں نظام بڑا سخت کیا ہوا انہوں سختی بہت زیادہ کرپشن کم ہے ہمارے ہاں تو اللہ کا آپ आप... دیکھے چائنا میں دیکھ لیں چائنا کے اندر یعنی قوانین لوگ عجیب بنا دیتے ہیں یعنی جتنی خیر خائی ہمارے یہاں پاکستان دنیا کے اندر نمبر ون پہ آتا ہے چیریٹی کے اندر ڈونیشنز دینے میں یعنی صدقہ خیرات کرنے میں پاکستان دنیا میں نمبر ون پر ہے یہاں جس کے پاس دس روپے نا وہ بھی سوچتا ہے میں ایک روپیہ صدقہ کر دوں کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں خدا نہ کرے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی کا تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے اور کس طریقے سے لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ چلے امریکی دنیا بھر گھوم لے کبھی آپ کو یہ منظر نہیں دیکھنے کو ملے گا بلکہ چائنا کا تو قانون ہی عجیب ہے وہاں اگر کسی سے گاڑی لگ جائے نا وہ آ کے واپس گھما کے لاتا ہے اور بندے کو کچل کے چلے جاتا ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے وہاں کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر جو جس نے مارا ہے نا وہی سارے اخراجات گا اور اگر مر جائے تو صرف کفن دفن کے اخراجات سرور پھٹ گیا ہو تو پتنی کتنے لاکھ روپے لگ جائے جان سے مار دو تاکہ کفن دفن ہی دینا پڑے اور یہ بہت دفع ہوا ہے ایسا اسی ویڈیو موجود ہے میں نے خود دیکھی ہے ڈرائیور واپس پلٹ کے آئے گا اور کچل کے چلے جائے گا بے حیائی کو آپ جرم نہیں سمجھتے تو پھر اللہ ہی آپ کو سمجھائے گا جھنم کی واشنگ مشین میں جا کے سمجھ سکتے ہو دنیا میں تو نہیں سمجھایا جا سکتا تو جن کو جو یہ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں یہ بے حیائی پھیلیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے لہذا سوچ لینا چاہیے جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز فارورڈ کرتے ہیں اپنے واٹس اپ کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں سوچ لینا چاہیے وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں دنیا بھی ہی برباد ہو جاتی سکون نہیں ملتا بہت برباد ہو جاتی ہے دنیا ولی اللہ ف اللہ علیکم رحمت اللہ رحیم اور اللہ کا فضل اس کے رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی تو یہ یقیناً اللہ بہت مہربانی بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بے پردگی کی جو لوگ تلقین کرتے ہیں جو اس بات کو برا جانتے کہ ہماری بیٹی یا فلاں عورت پردہ کیوں کر رہی جو اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہمارا بیٹا فلاں فلا تقریب میں جاتا کیوں نہیں <coughs> تو وہ سارے لوگ وہ ہیں اور ایک ایک بڑی تعداد ہمارے ہاں ایسی پیدا ہو گئی جو پردے کو برا سمجھتی جو, جو نظر بازی کو نظر, نظر بچانے کو برا سمجھتی ہے کہ یار مکس گیدرنگ میں ہمارا بچہ بیٹا آ کیوں نہیں بیٹھتا فلا شادی کے اندر بنا کیوں کر رہا ہے میں نہیں آ بیٹھوں گا بھائی وہ ظاہری بات ہے اس, اس, اس, اس کو تسلی نہیں ہے ہمارے دوارا رحمۃ اللہ علیہ تو اچھا فرما بولے اگر تم سے کہنا ہمارے گھر آتے کیوں بولا بھائی میں بہت عاشق مزاج آدمی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹیوں سے جا کے لپٹ نہ جاؤں اس لیے میں نہیں آتا تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بے حیائی ہو چاہیے اللہ, اللہ نے وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمته